جہاد کی تیاری کا وجوب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے اس قدر قوت بنانے کا حکم دیا ہے جس سے دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کا تصور تک نہ کر سکیں اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد ہے لهم مستطعتم من ومن رباط به عدو من دونهم لا مصطفاۃ واكم و ترجمہ اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے عیسائیت کریمہ کے ایک ایک حصے کی تشریح کرنے سے انشاءاللہ اللہ اس موضوع کی کچھ وضاحت ہو جائے گی آیت دو امر کا سیگا ہے اور اس میں تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم وجوبی ہے اور اللہ رب العزت کا ہر حکم مسلمانوں کی زندگی کا ضامن ہوتا ہے اور اس حکم سے روگردانی امت کی اجتماعی موت ثابت ہوتا ہے لہم یعنی ان کافروں کے لیے اسلام کے دشمنوں کے لیے یعنی جب تک مسلمانوں کے دشمن کافروں کے پاس طاقت موجود ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے رہیں گے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بڑھ کر قوت مہیا کریں بستحفہ یعنی جس قدر استطاعت ہو جہاد کی تیاری کو کسی ایک حد میں بند نہیں کیا گیا بلکہ جس قدر مسلمانوں کی استطاعت ہو اور جس قدر طاقت مہیا کر سکتے ہوں کریں کیونکہ جس قدر طاقت زیادہ ہوگی اسی قدر مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور اے علاء کلمۃ اللہ کا شریف فریضہ پورا ہو سکے گا اور فتنے ختم ہو جائیں گے اور فتنہ پرست لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے چونکہ کافر ہر وقت مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یا تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں یا انہیں ان کے دین سے ہٹا کر گمراہ کر دیں اس لیے مسلمانوں کا مقابلہ ہر فتنہ پرست کافر سے ہے خاص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو مسلمان ایک ملت ہیں جبکہ سب کافر دوسری طرف ان کے مقابلے میں ایک ملت ہیں اس لیے جہاد کی تیاری کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی بلکہ حکم دیا کہ جتنی کر سکتے ہو تیاری کر لو تاکہ تمہیں حزیمت اور جلت کا سامنا نہ کرنا پڑے عوا قوت میں ہر قسم کا اسلحہ آ جاتا ہے وہ اسلحہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال کیا وہ بھی اور وہ اسلحہ جو مسلمانوں نے بعد میں ایجاد کیا وہ بھی اور قیامت تک استعمال ہونے والی قوت اس میں آ جاتی ہے اسی لیے قوت کو ناکیرہ رکھا گیا کہ ہر قسم کی قوت کی تیاری کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور اس قوت میں سب سے اہم قوت پھینکنے کی قوت ہے جو اس دور میں راکٹوں میزائلوں بموں کے ذریعے سے استعمال کی جا رہی ہے اب یہ قوت کہاں سے حاصل کی جائے گی تو قرآن مجید نے اس قوت کا منبع بھی مسلمانوں کو بتا دیا کہ اس قوت کا منبع وہ لوہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے سخت طاقت رکھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بے شمار منافع ہیں خصوصا جب لوہے کے ساتھ آگ کو استعمال کیا جائے تو یہ بہترین قوت بن جاتا ہے قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے وان زل نلحدیدفی بن شدید و منافل ترجمہ اور ہم نے اتارا لوہا اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں آیت کریمہ میں لوہے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں سخت پکڑ ہے بأس شدید کی تفصیر صاحب کشاف نے قتال سے کی ہے کہ لوہے کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے اور پھر جہاد کے ذریعے سے فتنہ و فساد ختم ہوتا ہے تو لوگ امن و سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے منافع الناس کا اس سے پہلی آیات پر غور کرنے سے وہ ربط معلوم ہوتا ہے جو ان آیات میں کتاب میزان اور لوہے کے درمیان پیدا کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی نازل فرمائی اور لوہہ بھی نازل فرمایا کہ اس کتاب کی بقا اور اس کا نفاذ لوہے کے ذریعے سے ہوگا جو بھی اس کتاب یا انصاف کے آگے رکاوٹ ڈالے گا تو لوہے کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا تو کتاب اور و انصاف کی حفاظت لوہے کے ذریعے سے ہوگی یعنی لوہے سے بنائے گئے آلات قتال کے ذریعے سے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ ولی علم اللہ معروح تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ کون اس کے دین کی نصرت کرتا ہے یعنی لوہے کے بنے ہوئے آلات جہاد مثلا تلوار نیزے اور دیگر آلات کے ذریعے سے کون اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اور ان آلات کو اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے ان اللہ قبی نزیز بے شک اللہ رب العزت طاقت والا غالب ہے وہ خود اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر اس نے جہاد کا حکم دیا تاکہ مسلمان اس حکم کو پورا کر کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل کر سکیں انبیاء سابقین میں سے حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے خصوصی فضل فرمایا اور لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا جس سے وہ دیگر سامان کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور جنگ میں دفاعی سامان بنایا کرتے تھے قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے ولاقد آ تئینہ داود امن فغل یا جب البی ماہوطرع الحدیب ان عمل صاحباتیوں قدیر فصور دیوا امل الصالح بات امل بصیر ترجمہ اور ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بدتری بخشی تھی اے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مصخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں اسی طرح تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو ان کے پاس لوہے کے پانچ اوزار تھے اسندان نہانی الکلبتان لوہار کا زمبور والمیقہ المیقاہ کا ہتھوڑا و سوئی اسی طرح اللہ رب العجت نے حضرت دعوت علیہ الصلاة والسلام پر اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو جہاد کے لئے اسلحہ بنانے کا فن سکھایا تھا کہ شاد ربانی ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ترجمہ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو یعنی حضرت داود علیہ السلام کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے نقصان سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے اسی طرح لوہے اور آگ کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کا تذکرہ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے قصے میں بھی ہے قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا قال ما مكّني فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوةٍ أجعل بينكم وبينهم ردًّا آتوني زُبر الحديد حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَا آتُونِي عَفْرِيدًا عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ترجمه ان لوغو نے کہا کہ یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں تو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ذوالکرن نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے ہاں تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ یہاں تک کہ جب اس نے ان تختو سے پہاڑ کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں پھر ان یاجوج اور ماجوج میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں ان دلائل سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے مقرب بندے جن کے ایمان کی مضبوطی اور توکل کی طاقت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لوہے کو دشمن کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال فرماتے تھے اور خود اسلحہ بناتے اسے سکھاتے اور استعمال کرتے تھے اس لیے اسلحہ نہ ہی ایمان کے منافی ہے اور نہ ہی ایمان والے اسلحہ سے خود کو مستغنی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسلحہ کے منافع اور ضروریات کا انکار کیا جا سکتا ہے پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی عظمت اور سربلندی جہاد میں ہے اور جہاد بغیر آلات جہاد کے نہیں ہوتا تو جہاد کے بے شمار فضائل اور منافع کا حصول بغیر اعلیٰ جہاد کے ممکن نہیں ہے چنانچہ قوت کے حصول کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عمل کیا اور کرایا اور آپ نے اس دور کے جدید اور موثر اسلحے کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وفود روانہ فرمائے ابن سعد اور ابن اشام نے ذکر فرمایا کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلما طائف کے محاصرے میں شریک نہیں تھے کیونکہ یہ دونوں جرش نامی مقام پر منجنیک دبابہ اور زبور سیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے منجنیک اور دبابا اس زمانے کا سب سے بہترین اور موثر اسلحہ تھا جبکہ زبور اس زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا جسے صحابہ کرام نضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین استعمال فرماتے اور اس کی آڑ لے کر دشمن کے تیروں سے بے خطر حملہ کرتے تھے اور بعض دوسری قسم کا محفوظ اسلحہ بھی صحابہ کرام نضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے استعمال فرمایا طائف کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیک استعمال فرمائی ہے ابن شام سیرت میں لکھتے ہیں کہ اسلام میں منجریک استعمال فرمانے والی پہلی شخصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بعض روایات میں خیبر کے موقع پر منجنیک استعمال کرنے کا ذکر آتا ہے مررباط الخیل قوت کے بعد خاص طور پر گھوڑے باندھنے کا حکم دیا گیا میدان جہاد میں گھوڑے کو ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں مجاہد کے ہانپتے دوڑتے چنگاریاں نکالتے اور حملہ کرتے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے فلادیات غبحہ فلموریاتی قدحہ فلمغیر صبحہ فاصر نبی نقوا ف وسط و نبی ترجمہ ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاپ اٹھتے ہیں پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں قرآن مجید نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین نے جہادی قوت کے لیے گھوڑے کو استعمال فرمایا اور اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی خود حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام نے جب جہاد کا ارادہ فرمایا تو گھوڑوں کو طلب فرمایا پھر ان گھوڑوں کو دوڑانے کا حکم دیا جب یہ گھوڑے دوڑ کر نظروں سے غائب ہو گئے تو انہیں واپس بلوایا جب ان کو واپس لایا گیا تو محبت کے ساتھ ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اس کی وجہ گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت اور میدان جہاد میں ان کی کار کارگزاری تھی اللہ رب العزت اس واقعہ کو قرآن میں یوں بیان فرماتے ہیں ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أبواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارت بالحجاب ردوها علي فسفق مسحاً بالسوق والأعناق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 بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو باندھنے اور اس کے پالنے کے عجیب و غریب فضائل بیان فرمائے ہیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے براد اس سے اجر یا غریمت ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ جہاد کے لیے گھوڑا باندھا تو اس کا کھانا پینا لیید اور پیشاب قیامت کے دن میزان اعمال میں ہوں گے بعض حادیث میں جہاد کے لیے پالے گئے گھوڑے پر خرچ کرنے کو صدقے کی طرح قرار دیا گیا ہے اسلام کی ابتدائی جنگوں میں تو مسلمان پیادہ جہاد کرتے رہے انہیں گھوڑے کی سہولت حاصل نہیں تھی عود کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے بنی قریضہ کے محاصرے کے وقت مسلمانوں کے پاس کل چھ گھوڑے تھے جب مسلمانوں کو بنی قریضہ سے کافی مقدار میں غنیمت ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی اور دیگر سامان نجد کی طرف بھیجا جہاں مسلمانوں نے ان کے بدلے گھوڑے اور اسلحہ خریدا چنانچہ غزب خیبر میں مسلمانوں کے پاس دو سو گھوڑے تھے اسی طرح مسلمان جنگی سامان خصوصاً گھوڑوں میں ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی جس میں دس ہزار گھوڑ سوار تھے اسلامی لشکر اور اس کے ساد و سامان میں یہ انگیز ترقی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بانفس نفیس خصوصی توجہ اور اہتمام کی وجہ سے تھی بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی نذیر کے اموال مالفہ میں سے تھے یعنی مسلمانوں نے بغیر جنگ کے حاصل کیے تھے اس وجہ سے یہ اموال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے آپ نے ان اموال میں سے اپنے اہل و عیال کا نفقہ پورا فرمایا اور جو اس میں سے بچ گیا تو اس سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسلحہ اور گھوڑے خریدے تُب نبی یادو اللہ وعوب اسلحہ اور قوت بنانے کا مقصد کافروں پر روب ڈالنا ہے تاکہ وہ مرعوب رہیں اور مسلمانوں کے خلاف فتنے برپا نہ کر سکیں آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر وقت ایسا اسلحہ اور اتنی قوت بنا کر رکھنی چاہیے جس سے کافر مرعوب اور خوف زدہ رہیں تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروجہ اسلحہ تیر تلوار منجنیک گھوڑے وغیرہ تھے جن کی کثرت اور جودت سے دشمن دب جاتے تھے مگر اس زمانے میں جدید اسلحہ ایجاد ہو چکا ہے اور جب تک کسی قوم کے پاس یہ جدید ہتھیار نہ ہوں دوسری اقوام اس کا استحصال کرتی رہتی ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی قوت پیدا کریں جس سے ان کے دشمن دب جائیں اور مسلمان چین اور اطمینان کے ساتھ ایمان و سلامتی کی زندگی گزار سکیں اور اگر مسلمان اس امر میں کوتاہی کریں گے تو یقیناً ان کا دشمن ان پر غالب آ جائے گا اور مسلمانوں کی جان اور ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے خطرے میں رہے گا چنانچہ جس دور میں مسلمانوں نے ان قرآن آفاقی تعلیمات کو اپنایا اس دور میں انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی اور باہر و پر اسلامی جھنڈے لہرائے اسلحہ کے سلسلے میں مسلمانوں کی ترقی نے اس دور کے کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں نے دستی بموں اور آگ کے شعلوں سے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے اسی طرح اندلس کی لڑائیوں میں مسلمانوں نے سب سے پہلے بارود بنایا اور بڑی توپیں استعمال کیں مگر آج مسلمان اس میدان میں کفار سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے ایجاد کردہ اسلحہ کو کافروں نے ترقی کے مختلف ادوار سے گزار کر وہ قوت حاصل کر لی ہے کہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں اور خون مسلم کی ہولی کھیلتے ہیں ہائے کاش مسلمان اب بھی بیدار ہوں اور ان قرآنی تعلیمات کو اپنا کر آگ اور لوہے کی ربانی نعمتوں کو بروکار لاتے ہوئے قوت پیدا کریں جس سے ان کا دشمن مرعوب ہو ہو جائے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو اس دور میں بھی اگر اسلام نے کفر کو شکست دی ہے تو صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے دی ہے آج افغانستان کی فتح مبین اسی جہاد کا نتیجہ ہے سوویت یونین کی تباہی و بربادی مسلمانوں کے میدان جہاد میں قربانیوں کا ثمرہ ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کے اس شعبے کو دوبارہ زندہ کریں اور اسلام کی عظمت اور اعلیٰ کالمت اللہ کی خاطر اسلحہ بنائیں سیکھیں جمع کریں اور پھر اسے کفر کے خلاف حکمت و جرت کے ساتھ استعمال کریں ربنا تقبل منا ان کا تسمی العالم سن تحریر 1991